ہاں اگر گھر کی عورتیں ہیں تو وہ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی غیر محرم نہیں ہو ٹھیک ہے نا بغیر محرم بھی اگر ہو تو پیچھے اگر اس کے ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن عورت کے پیچھے کوئی آدمی اگر ہو تو اس کی نماز فاصد ہو جائے گی جیسے مکہ مکرمہ وغیرہ میں خواتین کے صف ہے خواتین کے صف کے بعد اگر دس ہزار صفیں بھی بن جائیں ان سب کی نماز فاصد لیکن افسوس ہے کہ کوئی روکتا نہیں اور سارا معاملہ اس طرح چل ہے تو گھر کی عورتوں میں اگر کوئی آدمی امام بن جائے گھر کے بچے اور بیبی اس کی بچیاں اگر پیشے نماز پڑھ رہی ہوں اس طریقے سے نماز ہو جائے گی باجماعت